اوضو باللہ السلام علیم من الشیطان الرجیم من ہمزه واسده واسده یا ایوہ الذین آمنوا لا تكونوا فاللہین فقاروا وقالوا لإخوانهم اذا باروا في الارض او قالوا غزا لو قاموا عندنا ما راتوا وقاقوا نہ آمانے جو ایمان لائے ہو لا تم نہم ہو جاؤ اللہ دینا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اذا دارا ہو پھر اور بھی جب وہ چلے زمین میں انہوں نے زمین میں سکر کیا اور وزرے میں تھے لڑنے والے تھے لو کاندہ نہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس ما ماتو و ماں ماں تو نہ وہ نہ کس کیے جاتے لیجاض اللہ ظالی کا ہر طرح تنسی تاکہ اللہ تعالی اسے ان کے دلوں میں حسرت بنا دے وہ ماحول بی اور اللہ کا راہ کرتا اور مارتا ہے وہ باخوبی مارتا بفید اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوف دیکھنے والا ہے مسلمانوں کو تعید کی جا رہی ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے نفاق کی وجہ سے کافر ہیں اور یہ عقیدہ تو صرف اپنے دل کے اندر ہی نہیں رکھتے بلکہ اس عقیدے کا وہ بربرا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی جہاد کے سفر پہ گئے اور جہادی سفر پہ فوت ہو گئے یا لڑکے ہوئے گئے مارے گئے قتل ہو گئے شہید ہو گئے اگر ہمارے پاس نار ہمارے پاس رہتے تو وہ نام رہتے اور نہ ہی وہ قتل ہوتے ان کا یہ عقیدہ اور فور اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں کے اندر حسرت بنائے رکھنے گا مسلمانوں کو اس عقیدے سے اس لیے روکا کہ غلط ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بز دینی کا باعث بھی ہے جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے کہ اگر میں دادی کے ہاتھ میں نہیں جاؤں گا تو مجھے موقع نہیں آئے بات جاؤں گا ایک تو یہ عقیدہ ماحول غلط ہے دوسرا غلط ہونے کے ساتھ ساتھ جب یہ بات دِماغ میں دیر میں بیٹھے گی تو پھر بزد بھی پیدا ہوگی موت سے بندہ ڈرے گا اللہ کے راستے میں لڑنے سے گریز کرے گا تو اس مسلمانوں کو اس نتیجے سے اللہ تعالیٰ نے روکا اور کہا وہی ہوئی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی اس چاہتا ہے زندگی ادا کرتا ہے اسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اور موت کا وقت مقرر ہے وہ جب اس نے اللہ نے مقرر کیا ہے وقت اس وقت پہ موت آنی ہی آنی ہے اس سے نہ پہلے آ سکتی ہے موت اور نہ ہی اس سے لیٹ ہوگی عی یہی عقیدہ مسلمانوں کی قوت کا حوائط ہے جب مسلمان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ نے جب موت لکھی ہے اسی وقت آنی ہے اس سے پہلے نہیں آنی ہے پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاز و مثال کرنے سے گھبراتا نہیں ہے. کیوں اس کو है ہے کہ اگر اللہ نے موت نہ جان میں لکھی ہے تو وہی آنی ہے گھر نہیں اور اگر اللہ نے دھارمک موت لکھی ہے تو ویسانی جنگ میں جو غلطی ہو جائے وہ مجھے مار نہیں سکتا جب اللہ نے موت کا وبن لکھا ہے اللہ نے جب موت دے دی ہے تو موت آئے گی اس کے بغیر اپنے آپ کوئی نہیں مار سکتا ولاق رقم جو امیدوار ہو اور البتہ اگر تم اللہ کے راستے میں فطر کر دیے جاؤ یا فوف ہو جاؤ تو البتہ اللہ کی طرف سے تھوڑی سی مغفرت اور تھوڑی سی رحمت بھی اس سب کچھ سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں کافی دنیا کا مالو ملال جمع کر رہے ہیں اور دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن اگر تم اللہ کے راستے میں فکر ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو اللہ کی راہ میں جہادوں کی دال کرنا اللہ کی راہ میں فقر ہو جانا شہید ہو جانا یا راہ جہاد میں میں پہنچنے سے پہلے ہی جہادی شفر کے دوران ہی مثلاً موت کا واقع ہو جاتا یہ تمہارے لیے اللہ کی مغفرت اور رحمت کا باعث ہے اور اللہ بال کی طرف سے معمولی سی مغفرت اللہ کی طرف سے معمولی سی رحمت یہ بھی دنیا کے سارے سال و سما سے بلکہ دنیا و ماں کی ہاں سے بہتر ہے ولادی بدھ تم او کو دل تم لڑ اللہ بھی تو شاہ اگر تم مر گئے یا تم قتل کر دیے گئے تو یقیناً اللہ کی طرف ہی کٹھے کیے جاؤ گے یعنی تمہیں موت آئے بستر پر موت آئے جہادی شہر میں یا تم قتل ہو جاؤ نظام جہاد میں جیسے کہتے بھی تمہیں موت آ جائے آخر اکٹھے تو اللہ کے پاس ہی ہونا ہے جمع اللہ ابھی کے پاس ہی ہونا ہے اگر تمہاری زندگی اللہ کے قلیجے کو بلند کرنے کی خاطر ہو اور اسی کی راہ میں موت ہو تو اپنے آمار کا بہترین بدلاؤ اس اللہ اور آ کے ہاں پالو میں اور اگر موت دنیا کے پیچھے بھاگ کے دور سے آ گئی مرنے والے ایکسیڈینٹوں کے اندر بھی مر جاتے ہیں لوگوں کو موت فیکٹریوں کا آنوں کے اندر بھی آ جاتی ہے اور ایریاں نگر نگر کے کچھ کڑے برف میں بھی کئی مرتے ہیں کئی ڈاکٹروں کے ہاتھوں بھی مر جاتے ہیں موت کو لکھی ہے آنے ہی آنی اللہ اور مال کے دین کی حاضر اگر موت آئے گی تو وہ وائس سماپت ہے ابھی ماں رین اللہ کے دن زیادہ ہوں بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہی کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا ہے ان کا فردن غلی دل اور اگر آپ ہوتے بقلوم سخت دل تم خوب سخت بولنے والے گلی در پل سخت دل والے لن پک ملک تو وہ یقیناً آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے دور بھاگ جاتے فاخت ہوں لہٰذا آپ ہیں معاف کریں درگزر کریں وقت ہوں اور اس کے لیے کوشش کرم کریں وشا خمر اور ان سے معاملے میں مشورہ بھی لیں فاضم کا فتب اور جب آپ کا ارادہ کر لیں تو اللہ کا توقل کرے یقیناً اللہ تعالیٰ تبکل کرنے والوں بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ان کے مسلمانوں نے خوف کی وجہ سے میں سے پیچھے ہٹنے کی غلطی نہیں کی بلکہ غلطی انہوں نے کی مال ننیمت کو دیکھ کر وہ درا چھوڑنے کی اور پھر دوسری غلطی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ ان کے اور غم ناک ہو کے دل چھوڑ بیٹھنے کی اور میں سے نکل یہ بڑی خطرناک قسم کی عظیم غلطی تھی تو اللہ سبحانہ سکھانا ہوگا نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبردید بارہ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کسی قسم کی سردرش نہیں کی جانتا نہیں جڑتا نہیں کہ تمہیں میں نے منع کیا تھا تم نے وہ جگہ بھی چھوڑی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 معلوم ہوتا ہے کہ دعوتِ دین کے لیے نرمی اور حسن افراد یہ نہایت ضروری چیزیں ہیں وہ بہتی اور درستی سخت اور کرپٹ قسم کا لہجہ اور رہ یہ لوگوں کو قریب نہیں ہونے دیتے دعوت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے سن کر تو پھر لاحق اللہ نے آپ کو گرم بنایا ہے اس گرمی کے نتیجے میں آپ کو اللہ نے یہ آسانی دی کہ یہ سارے لوگ صرف آپ کے ویسے کے ویسے جمع ہیں پاکوان ہوں تو جو جگہ اوور میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ انہیں معاف کر دو وقت کا وقت لا ہوں اور اس کے لیے اللہ سے بھی بخشش معاف خود بھی معاف کرو اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے وہ آپ کر دے کو شاد عمر اور اہم میں اپنا مہیر بناؤ اس سے مشورہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و ہوا تو اللہ کی سے حکم ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے در سے کام کیا اور ان کے لئے کئی کاموں میں مسلمانوں کو اپنے مشورے میں شریک کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے مشورہ لے فائدہ ہڑکن کا فتح وقت ہڑن مشورہ لینے کے بعد جب کوئی بات طے پا جائے اس کو پھر فیصلہ پکا کر کے پھر اللہ پر ترقل کرو پھر نتائج اللہ تعالیٰ کے ذمے چھوڑ دو یعنی مشورے کے بعد کسی چیز کا فیصلہ کر لیا جائے تو اسے پوری دل سے کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے نتیجہ اللہ بلا کر چھوڑ دینا چاہیے یہ پختہ ارادہ کر لینے کے بعد مشورہ کریں مشورے کے بعد اپنا ارادہ پختہ کر دیں پختہ ارادہ کر کے دل سے کام کریں اور نتیجہ اللہ کے سکر دکھا دینا یہ ہے تو بھروسہ اللہ تعالیٰ کا ان دماغ القیلی یقین تعالی تبکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اچھا یہ جو مشورہ ہے نا اس کے امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اللہ صاحبۂبایہ جماعین سے اپنی زندگی میں مختلف معاملات میں مشاورت لیتے ہیں اور اس مشورے کو اسلامی طرز زندگی میں اسلامی طرز حکومت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو امرو ہوں شور آبینہ ہوں مسلمانوں کا جو آپس کا معاملہ ہے وہ مشاورت سے طے ہوتا ہے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 مشورہ کیا تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ خندق کھودنے کا مشورہ دیا ان کے مشورے پر عمل کیا گیا اور مدینے کے اطراف میں خندق کھودی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رام سے مشاورت کری مشورے پر عمل پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے مشورے میں بڑی خیر اور برکت رکھی تھی لیکن آج کل وہ اس کے لوگ ایسے ہیں جو مشورے اور ووٹ دونوں کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں جمہوریت زدہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشورہ اور ووٹ ایک ہی چیز ہے یہ دونوں ایک چیز نہیں جمہوریت کو اسلامی شعور کرا دیتے ہیں حالانکہ جمہوریت اسلامی شورا نہیں اسلام کا شورائی نظام الگ ہے جمہوریت ایک چیزیں دیگر ہے ان دونوں کے اندر زمین افمان کا فرق ہے جمہوریت میں ہر اہم نہ سب برابر ہیں کوئی تمیز نہیں کوئی امتیاز نہیں کسی کی کوئی طبیعت نہیں سب کو ایک دراڈو میں ایک پرڑے میں رکھ کے تولا جاتا ہے پھر اسی طرح اس میں فیصلہ ہونا ہے جمہوریت میں جبکہ شورا میں اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا شورا میں غریب کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے اور شورا میں سب برابر نہیں اہل حضر و اقد کا مقام بلند ہے باقی لوگوں کی نسبت شورا میں امیر مشورہ لینے کا پابند ہے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 مناسب سمجھتا ہے جو فیصلہ کر لیا ہے اس کو سارا جان جمہوریت کو تو نظام ہی بڑا عجیب و بھری ہے ہے اور پھر ایک وہ جمہوریت ہے جو مغرب میں آئے وہ تو ایک الگ ہی شہ ہے وہ پورا دن ہی الگ ہے جمہوریت کا اچھا دوسری وہ جمہوریت جو انہوں نے اسلامی جمہوریت کے نام پہ مبارک کروائی وہ چیزیں دکھ ہیں اس کے در مغربی جمہوریت میں بہت سارا فرق ہے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں روایت پاکستان میں پھر وقت پر رائے نظام یہ جمہوریت بھی نہیں حقیقت کی آنکھ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان جمبوریت میں روایت نظام جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا صرف نام استعمال کیا جاتا اندر کھاتے کی اور ہی چیز ہے کیونکہ جمہوریت اپنی تاریخ کے مطابق پاکستانی نظام پر تارق نہیں آئی ادھر تو ہاتھ باؤں سب سے ہی ہو ہوئے ہیں جمہوریت نے ایسے نہیں تھا ہاں جمہوریت کی قرض پر حزب اقتدار اور حزب اختلاف انہوں نے بسائے ہوئے ہیں جمہوریت کی قرض سے ووٹنگ کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے یہ ظاہری جد ایک جو نشانیاں جمہوریت کی وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں لیکن اصل میں پاکستان کے اندر جو بولیتیں ہیں یہاں پہ ولی عمل حاصل نہیں ہوتا کوئی سے فنما وہ غلی عمر نہیں ہوتا بلکہ پاکستان یہ <تصفح> بڑا عید و غریب چربہ ہے پاکستان کا سیاسی نظام پھر کبھی تفصیل سے اس پر بات کریں گے جو لوگ وہ قانون کو سنجھتے پڑھتے ہیں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 لوگ ہیں اور جمہوریت کے نام پہ تکلیف بجاتے کرتے ہیں ان کو بھی پتا نہیں کہ کی وہ کیا رہا ہے جمہوریت کا تحفظ اور جمہوریت کے لیے قربانی اور جمہوریت کی بہریت کرتے وہ رستا ہے سمجھنے کو بھی نہیں آتی کہ وہ کیا رہا ہے تو بہت بات یہ شرائیت ایک الگ چیز ہے اور جمہوریت ایک الگ چیز ہے مشورہ کر بھی اور ہے اور یہ ارکان پارلیمنٹ کا جو کرتا ہے یہ چیزیں بگنی با پارلیمنٹ کو مجرس چلا کا نام دینا یہ لا اور کچھ نہیں کر <تصفح> سر تم مرغا اگر تمہاری اللہ تعالی مدد کرے سارا بادی والا تو تم پر کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تمہیں بے جارو مددگار چھوڑ دیں اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے سمن دلس روم مل پا تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے وہ علبر کے سبق ایک منظور اور لازم ہے کہ مومن اللہ پر ہی تفقع کرے یعنی مشورہ کرو پاؤں مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے پھر سے جمی سے اس پر عمل کرا ہو جائے نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرن کا اللہ اپنے بہتر دے گا اور اللہ پر تبکر کرو اللہ تبکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ پر تبکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اگر اللہ مدد کرے گا تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تم ہی ہمیشہ حالت رہو گے اور اگر اللہ نے مدد نہ کی اللہ نے تمہاری مدد چھوڑ دی تو اللہ کے سوا اور کوئی پھر مددگار نہیں ہے وہ اللہ ہی کراز ہے کہ وہ من اللہ تعالیٰ پر ہی ضرور گزر اللہ کے بعد اور بھروسہ کریں